hello students how are you well i am fine thank you and we were just uh, closing our talk on uh, radio when we were uh, last time here and uh, we were examining how this uh, arrival of electronic media on the scene of uh, mass communication created a ripple and uh, In fact, it was taken as a miracle by many. And uh, what influence it had on the society? Radio, we were talking about that the people of the radio had a lot of changes in their lives. Mass communication has جب ہم ذکر کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سوسائٹی کے اوپر آج کل جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو میڈیا کا زمانہ ہے یہ تو ایرا جو ہے یہ کمیونکیشن کا ایرا ہے جس طرح بہت سارے ایرا کو کہا جاتا تھا کہ یہ میکینکل کا ایرا ہے یہ الیکٹریکل کا ایرا ہے اور یہ الیکٹرانکس کا ہے اور یہ آج کل ہم بڑے آرام سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی آر لونگ کمیونیکیشن کوئی سوسائٹی دنیا میں اپنی اگزٹنس نہیں قائم رکھ سکتی اسٹوڈینٹس اگر اس کو جو مینس آف کمیونکیشن اس کے اوپر ان کی, ان کی دسترس نہیں ہے ان کی کمانڈ نہیں ہے انفیکٹ جن کی کمانڈ زیادہ ہے ان مینس آف کمیکیشن کے اوپر کہا جاتا ہے کہ دے آر رولنگ اوور دا ولڈ انڈائریکٹلی انڈ رائٹلی سو بیک دس کمیکیشن دس میس کمیکیشن پرٹیکولرلی دس میڈیئٹڈ کمیونیکیشن Is so strong and it has such enormous influence over the societies that we cannot simply ignore its existence اٹس its presence. ہم اسی کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ میس کمیونیکیشن پچھلے کچھ سدیوں سے جب سے آئی ہے اس کے کس طرح سے اس کے اثرات ہیں اور یہ کیا ہے پرنٹ میڈیا کے حوالے سے ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی پچھلی کچھ نشستوں میں آپ سے بات ہوئی کہ جب ریڈیو آیا خاص طور سے پھر جب یہ موشن پکچر کی آمد ہوئی بہت انٹرٹینمنٹ کا ایریا اس میں لوگ شامل ہو گئے ریڈیو کے آنے کے ساتھ تو میں, تو, میں تو پھر بھی یہ تھا کہ آپ کو تھوڑا سا لٹل ڈن اینڈ گو ٹو سینما ہاؤس ٹریول سم ڈسٹینس بریو دیٹ تھنگ لائک ویدر ان ٹرانسپورٹ پھر آپ سینما ہاؤس پہنچے گیٹ اینٹرٹینڈ ریڈیو کے آنے سے تو کیا کمالی ہو گیا ریڈیو آپ نے سائڈ پہ رکھا ہوا آپ اپنا کام کر رہے ہیں چاہے آپ ورک شاپ میں کام کر رہے ہیں چاہے آپ کچن میں کام کر رہے ہیں آپ میں کام کر رہے ہیں. آپ گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں لانگ hmm. ڈرائیو پہ جا رہے ہیں یا ویسے کسی دوست سے ملنے جا رہے ہیں کسی عزیز سے ملنے جا رہے ہیں آپ نے ریڈیو لگایا ہوا آپ خبریں بھی سن رہے ہیں آپ میوزک بھی سن رہے ہیں لوگوں کے تبصرے بھی سن رہے ہیں اور آج کل ایف کے حوالے سے تو ایک دفعہ ہو گیا ریڈیو کا در از نو وے یو آرچ دا پیپل آر ڈیٹ فرام ریڈیو اتنا امپیکٹ رہا ان مختلف قسم کے جو سے ریڈیو کے آنا شروع شروع, شروع میں تو جیسے ہم نے کہا کہ بالکل ایک raw form میں نیوز بھی رو فارم میں تھی اور میوزک بھی انٹرٹینمنٹ بھی جو تھی انفارمیشن بھی خیال آیا تو خبریں سنا دی لوگوں کو خیال آیا تو میوزک لگا دیا خیال آیا لیکن پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب فورٹیز میں اور ففٹیز میں جا کے ریڈیو نے بڑی ایک فارمل شیپ اختیار کرنی شروع کی ان کے پروگرامز کے جو فارمیٹس تھے بڑے ویل ڈیفائنڈ ہونے شروع ہو گئے اسی طرح سے سٹاف جو تھا وہ ریکروٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے اور ان کو باقاعدہ اسائن کیا جانے لگا کہ آپ کرنٹ افیئر کریں گے آپ نیوز کریں گے آپ کے ذمے انٹرٹینمنٹ کے پروگرام ہیں آپ ڈراما کریں گے ڈراما کا مجھے ذکر آیا کہ پچھلے جب ہم انٹرٹینمنٹ کی بات کر رہے تھے ہم نے میوزک پہ بہت زور دیا ڈرامے کا تو رہی کیا؟ ڈراما کا تو لفظ ہی ایسا ہے کہ one is کیا ڈراما ہو رہا ہے تو ریڈیو پہ جب ڈراما ہوا تو لوگ اس سے بہت زیادہ فیملیئر ہو گئے ویسے ریڈیو سے پہلے سٹیج پہ ڈراما موجود تھا مگر آپ جانتے ہیں اسٹوڈینٹس کہ کتنے لوگ سٹیج پہ جا کے اس کو دیکھتے ہوں گے اور اسٹیج پہ تو چند بڑے شہروں تک محدود تھا بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں گاؤں سے, یا چھوٹے شہروں سے بڑے شہر آنے کی فرصت ہی نہیں ملتی اور اگر کبھی آ بھی جائیں تو پھر یہ ٹائم نہیں ملتا کہ وہ جا کے کسی تھیٹر میں ایک اسٹیج شو دیکھیں تو اسٹیج کے حوالے سے میس کمیونکیشن میں اتنا زیادہ آسانی کریٹر لیکن ہوا ہے کہ اسے ڈراما اس کی سینس سوسائٹی میں پائے جانے لگی ڈراما ہوا پھر اخباروں میں لکھا گیا آپ دیہات میں رہتے ہیں آپ نے ڈراما دیکھا نہیں لیکن پڑھ تو لیا نا کہ ایک ڈراما ہوا ہے ڈرامے میں اس طرح سے لوگوں نے کاسٹیوم پہنے ہوئے تھے یہ का کا گرینجر تھا یہ تو ریڈیو جب شروع ہو ہم چونکہ ریڈیو کی بات کر رہے ہیں. ریڈیو جب شروع ہوا تو ڈراما ڈرامے کا پیٹرن ریڈیو کو ایک اویلیبل تھا میوزک کے ساتھ ساتھ اونچی اونچی بولتے تھے جس طرح ایک ایکٹرس تھی وہی ایکٹر ایکٹریس لیے گئے تھے جو سٹیج پہ کام کرتے تھے کیونکہ انہیں ڈائلگ ڈیلیوری کے بارے میں کچھ زیادہ آئیڈیا تھا ڈائلگس کو یاد کرنا اور پھر ریہرسلز کرنا وہ ان کے فیملیئر تھے تو بہت سارے لوگ آج بھی بڑا کامن ہے آپ جب کسی فنکار کا انٹرویو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ صرف فلم کے نہیں فلم ریڈیو ٹیلیویژن اسٹیج کے نامور فنکار ان سے ملے آپ سنتے یہ ایک ہی ایریا تھا جس میں بہت سارے ان کے گرے ایریاز ہوتے ہیں جس میں یہ کامن ہو جاتے ہیں جیسے اخبار اور اسٹیج اسٹیج اور ریڈیو ریڈیو اور ٹیلی ویژن ابھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے فارمیٹس جو ہیں وہ ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں شفٹ ہوتے ہیں تو ڈراما جو تھا وہ ریڈیو کو اویلیبل تھا لیکن ریڈیو ڈراما کی جو ساخت تھی جو اس کا سٹرکچر تھا اس کا جو بلڈ اپ تھا وہ ڈفرینٹ تھا پھر ریڈیو کے حوالے سے ڈراما نے بہت ترقی کی بہت ساری نئی ٹیکنیکس آپ کی ڈیلیوری کے بارے میں آواز کو مینیپولیٹ کرنے کے بارے میں بہت ساری آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح آواز جو ہے وہ بدلی بھی جا سکتی ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پھر مختلف قسم کے ہو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو فنکار تھے انہوں نے بچوں کی آواز بھی نکالی بہت سارے جو میل ایکٹر تھے وہ فیمیل وائس بھی نکال لیتے تھے اور اس طرح سے وہ ڈرامے کے کسی کریکٹر میں اس کا ساتھ نبھا دیتے تھے کریکٹر کا ڈرامے کی ٹیکنیکس میں یہ ہے کہ آواز کو ایکسینچویٹ کیسے کرنے اس سے پہلے اس کی کیفیت نہیں تھی سٹیج کے اوپر آواز کو ایکسینچویٹ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا بس یو نیڈ ٹو بی الاؤڈ اس لیے کہ آپ سے ذرا نیچے آئے تو آپ کے وہ ہی ختم ہو گئی اور آپ کا تو کوئی چانس ہی نہیں تھا ریڈیو نے یہ والی چیز بھی انٹروڈیوس کروائی کہ آپ اپنی آواز کو کیونکہ ریڈیو آواز کے نام کے ساتھ تھا امیج تو تھا ہی نہیں ریڈیو پہ اٹ واز پیورلی وائس ایریا آف میس کمیونکیشن یو نیڈ اے پہ انفارمیشن جو ریڈیو کے حوالے سے بہت تو جب وائس کا ذکر ہوتا تھا تو پھر وائس کے اوپر بہت کام ہوا بہت سارے جو ایکسپرٹس تھے انہوں نے وائس کے اوپر concentrate کیا کہ وائس کی کیا quality ہے تو پتا چلا کہ اللہ نے وائس کے حوالے سے انسان کو کچھ ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ اگر آپ آواز کو مینپولیٹ کریں تو آپ لوگوں کو اور انفلوئنس کر سکتے ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں ریڈیو کے فنکاروں نے آواز کے ذریعے ڈرامے کے ذریعے ایک تہلکا مچا دی مجھے وہ دن یاد دیں, اپنی اپنی میمری سے مجھے یہ دن یادیں اور یہ بالکل ہسٹری کا حصہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ڈراما آیا کرتا تھا اور پورا ہفتہ اس کا ذکر رہتا تھا کہ یہ منگل کی شام کو یا پیر کی شام کو رات آٹھ بجے یا نو بجے ریڈیو پہ ڈراما آنے سب لوگ اکٹھا ہو ریڈیو سینٹر میں رکھے جب ٹرانزسٹرس کا زمانہ ہو گیا تھا رکھ اور سارے لوگ سن رہے ہیں اس کو اس میں ساؤنڈ افیکٹ ڈائلگ ڈلیوری وائس لفظوں کو سٹریچ کرنا لفظوں کو سکویز کرنا آواز کے ردم کو مینوپولیٹ کرنا اس کو مینج کرنا ڈفرنٹ کریکٹرز کے لیے ڈفرینٹ آوازیں نکالنا نہ صرف اس سے بہت سارے لوگوں کا روزگار وابستہ تھا بلکہ یہ ایک عمومی طور پہ عوام کے حوالے سے میسج کے حوالے سے جیسے ہم بات کرتے ہیں کمیونیکیشن کے حوالے سے it was something so new other than music we are we are not talking about uh, entertainment we are talking about music we are talking about that drama is a big entertainment drama has been so specialization in radio ke students that we have to classify this drama which is meant for uh, every person and then drama for uh, women drama for children drama for uh, when you will have a program for farmers. So there were different categories of uh, the demographic. Like you create a chart of different people. From different ways. Then you can then use other languages. Then it started to use other languages. Obviously the drama of Urdu that would dominate the scene. But in regional languages, like Braavi, Sindhi, Kvashito, Balochii, Punjabi. پنجابی کے جو ڈفرنٹ ڈائلیکٹ میں ایک یہ ایک ایسی چیز تھی جو پہلے کبھی تھی نہیں کبھی کسی نے فرض کریں کہ ہندو کا ایک ڈرامہ ہے ہنکو آپ جانتے ہیں نا ہندو کا جو ڈائلیکٹ وہ پاکستان کا بڑا ایک پاپولر ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ نڈے کی طرح چھکے چھیک چھوڑے نہیں. جیسے آپ راول پنڈی کے لیے ریے میں جائیں اور کے ریے میں جائیں تو آپ کو اس طرح کے لہجے میں بہت کومن. جب پہلی دفعہ ہندکوں میں ڈراما آیا تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ انہوں نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کا اس لبو لہجے میں ایک ڈراما نہیں دیکھا نہیں سنا وٹ اینٹرٹین بالکل اس میں جیسے اردو زبان میں آپ نے ریڈیو کا جب ڈرامہ سنا آواز کے اس اتار چڑھاؤ کے ساتھ اور ڈائلگ ڈیلیوری کے اس ریدم کے ساتھ ایک امپیکٹ کریٹ ہوتا تھا دا ہول فیملی وڈ لسن اٹ کمپلیٹ سائلنس گھروں کے اندر جب ڈرامہ آتا تھا پھر اس کا ذکر ہوتا تھا دوسرے نے سکولوں میں کالجز میں آفیسز میں کریٹیسزم ہوتا تھا اس کے اوپر اخباروں میں لکھا جاتا تھا پھر ان وہ جو فنکار ہوتے تھے ان کو فنکار کا درجہ حاصل ہوتا تھا ان لوگوں کو جو ریڈیو ڈراما میں آتے تھے پھر اخباروں میں ان کی تصویریں آنی تو اس طرح ایک کریئٹ ہونا شروع ہو گیا جو اس سے پہلے لوگ تھے تو ریڈیو کے حوالے سے ایسے بہت سارے سلسلے جو تھے وہ چلتے رہے اور جیسے ہم نے کہا کہ ریڈیو صرف میسج تک کی محدود نہیں تھا ریڈیو کی انوینشن کا بہت فائدہ اٹھایا مختلف ایریاز میں عمومی زندگی ہے جیسے ایوییشن میں جیسے ہوائی جہاز جب جاتے ہیں اوپر تو ان کا تعلق صرف ریڈیو سے قائم ہوتا ہے نیچے اسی طرح جو آرمیز ہوتی ہیں وہ بہت سکیٹرڈ ابت پھیلی ہوتی ہیں جگہوں پہ ریڈیو سے ان کا رابطہ پھر جو شپ جاتی ہیں ہائی سی میں ان کا رابطہ ریڈیو کے ذریعے اس طرح آج کل بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ پولیس فورس جو ہے وہ شہر میں گھوم رہی ہوتی ہے وائرلیس ان کا جو وائرلیس جو بھی ہے یہ ایک ریڈیو ویوس کے حوالے سے ایک لنک ہے اور بھائی جب ریڈیو ذرا پاپولر ہوا ہر لحاظ سے خاص طور سے جب خبروں کے حوالے سے اور ویوز کے حوالے سے پاپولر ہوا اور لوگوں کی اس میں بہت زیادہ انوالومنٹ ہوگی تو پھر وہی باتیں ہوئیں کچھ لاس گورمنٹ کو اس میں انٹروڈیوس کروانے پڑے کہ ریڈیو جو ہے بہت سارے ممالک میں تو ریڈیو پبلک سیکٹر میں رہا یعنی حکومتی کنٹرول میں رہا دنیا کے بہت سارے ممالک میں ریڈیو جو تھا وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس بھی رہا جب پرائیویٹ سیکٹر کے پاس اس طرح کی میس کمیونیکیشن کی چیز ہو تو یو نیڈ ٹو بی مور کنسرنڈ اباؤٹ اٹ اس لیے کہ حکومت کی تو کوئی ایک پالیسی ہو سکتی ہے یو لائک اٹ اور یو ڈو ناٹ لائک اٹ لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں جب اس طرح کی چیز آ جائے تو یو نیڈ ٹو بی ویریفل اس لیے ہو سکتے ہیں تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے سارے پھر دنیا میں ایک لاس کا ایریا چلا کہ سارے تقریبا ممالک نے اپنے اپنے جو بھی پرویجنسی, اس کے اندر رہتے پروویژ لاس انیکٹ کے ہمارے ہاں بھی لاس جیسے ہم نے کہا آج کل تو آپ سنتے ہوں گے پیمرا کا بہت ذکر ایک ریگولیٹری اتارٹی ہے جو میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے انہیں بتاتی ہے کہ آپ نے کس حد تک آپ جا سکتے ہیں اور کیا آپ کی لمیٹیشن ہیں مثلا یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا اگر ایک ریڈیو سٹیشن ہے تو آپ اپنے ملک کی جو فارن پالیسی ہے اس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کریں جس سے اسے نقصان پہنچ سکے کسی بھی ملک کو آپ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے کہ جو کراس کلچرل آپ کے ملک میں ڈویژن ہے وہ ہرٹ فیل کرے ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کچھ ایسی بات کریں کہ آپ کے ملک میں رہنے والے جو کرسچن ہیں یا جو مسلمان ہیں یا جو ہندو ہیں یا کسی بھی اور بھائی وہ کسی بھی حوالے سے ہرٹ فیل کریں ایسا ممکن نہیں ہے کہ میس کمیونیکیشن بھی اس کی بہت احتیاط کی جاتی اسی طرح زبان کی شائستگی جو ہے جو ڈیسینسی آف لینگویج انشیو ٹیلیویژن یو مائٹ نوٹسڈ اسٹل وینسمنٹ آن ریڈیو They are in a very decent language. A language acceptable to all. It's not that you can talk about something like this in the world. But we say that sometimes it's a bizarre world. It's not that you can talk about this world. It's not that you can talk about this world. Like sometimes people say that don't do that in the world. It's not that you can talk about radio. Pe ho sakta. You need have a very decent formal language. Which is آپ کے مزاق کی لمٹ چند لوگوں تک تو ہو لیکن دوسرے لوگ جو ہے اس کے ایسے مانی ڈرائیو کر لیں جس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے جس کا فیڈ بہت اچھا نہیں ہے تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایک عمومی زندگی میں آپ ایسی باتیں استعمال کر لیتے ہیں اور اگر یہ ریڈیو پہ ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں تو ایسا نہیں ہے ریڈیو کے اوپر آپ کو ایک بڑی فارمل جیسے ہم نے کہ لارجلی ایکسپٹل لینگویج جو ہے وہ رکھنی پڑتی ہے ڈیفیکلٹ کام یہ ڈیفیکلٹ اے ڈیفیکلٹ جاب از ا ریزن دیر از is اے کاپی رائٹر ریڈیو کے سارے پروگرامس کے لیے آپ کو کاپی رائٹر کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ کے پاس کاپی ہوگی تو آپ بالکل اس کاپی کے اکارڈنگلی اناؤنسمنٹ جو اناؤنسرز ہوتے ہیں ریڈیو ریڈیو کے شروع میں بھی اور ابھی بھی ان کے پاس لکھا ہوا ٹیکسٹ ہوتا ہے They are not allowed to go beyond that text. Chahi aapne yehi announcement kernei ho, yab aap keis film ka gana sunenge, aur aap khabrong ka time ho gaya hai, so you have to go to the, by the script, which is lying on your table. And the copy of the script is also in the hands of the producer, and the station manager. They would ensure ke joh broadcaster hai, ya jab drama ho raha hai toh joh artist hai, they have not gone beyond the text given to them. ساری دنیا میں اس چیز کو انشیور کیا گیا کیونکہ ریڈیو کی پینیٹریشن زیادہ تھی اخبارات کے مقابلے میں اور فلم کے مقابلے موشن پکچرس کے حوالے سے بھی ریڈیو کی پینیٹریشن بہت زیادہ تھی اس چیز کو انشور کیا گیا کہ میس کمیونیکیشن کا یہ جو, جو نیا اور آیا ہے سامنے اس کا کہیں مس یوز نہ ہونے پائے اور اسی حوالے سے ہم نے آپ سے بات بھی کی تھی پھر لاس بنے پھر ایتھکس بنے ایتھکس کے معاملے میں تو خود جو لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں وہ خود بھی ایک کوڈ آف ایتھکس جو ہے وہ بنا لیتے فارمیٹ جو تھے ریڈیو کے مختلف بننا شروع ہوئے تو ریڈیو نے ایک باقاعدہ ایک فارمل آرگن آف میس کمیونیکیشن بہت جلدی اس کی شکل لے لی کتنا ساٹھ ستر سال میں آپ یہ دیکھئے کہ انیس سو بیس میں ماں نے अपने ही फैक्ट्री जहां पर वो काम करते थे जहां पर वो इसके कॉम्पोनेट बनाते थे पेटेंट हासिल करने के बाद वहीं पर उन्होंने एक रेडियो स्टेशन शुरू कर दिया था इंग्लैंड में फिर अमेरिका में बाकायदा लाइसेंड रेडियो स्टेशन शुरू हुए रेडियो स्टेशन जो थे मुखलिफ तरीकों से फैलते चले गए फिर इसके फॉर्मेट बनने शुरू हुए प्रोग्राम्स के इस तरह से रेडियो मैस कम्युनिकेशन के नक्शे पे एक इंडिपेंडेंट سامنے آ گیا اور میس کمیکشن کے اسٹوڈینٹس کے لیے ایک بالکل نیو گیٹس پر نیو ایونیو پر کریئٹ اینڈ ایکسلیات پاپولر ہو گیا اور اتنا زیادہ یہ فارمل ہو گیا کہ بہت سارے کالجز اور یونیورسٹیز کو براڈ کاسٹنگ کے کورسز انیشیٹ کرنے پڑے کمپلیٹ کورسز ان براڈ کاسٹنگ and how you work on a radio. Engineering ke courses started at very many universities all around the world. So immense was the impact of this new organ of mass communication. Look, 400 years of experience, print media, electronic media, but today the student is اس کے ساتھ ہی دوسرا جو ایریا ہے بہت ہم نے بات کر لی تھی ریڈیو پہ ہم کافی سے حاصل پھر آپ کے کچھ اور کورسز بھی ہیں جس میں آپ ریڈیو پروگرامس کے بارے میں اور زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ پروگرام بنائے کیسے جاتے ہیں آپ اس سے ایسا آہستہ فیملیئر ہوں گے یہ سارے ایک بازو چھوٹے چھوٹے گری ایریاز آ جاتے ہیں جس کا ہم ذکر کرتے ہیں لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں بات کرنے کی کہ جو میس کمیونیکیشن کے حوالے سے کہ کس طرح میس کمیونیکیشن جب سے یہ کریٹ ہوا اس کے آج تک جو ہے کون کون سے آرگن جو سامنے آئے ہیں اور کس طرح ان کا انفلوئنس ہے ان کی کیا امپورٹینس ہے سوسائٹی میں اور سوسائٹی کس طرح ان سے بینیفٹ حاصل کرتی ہے تو ریڈیو کے بعد جو ایریا سامنے آئے آپ اس سے بہت واقف ہیں بہت ہی انٹرٹینگ بہت ہی کلرفل بہت ہی اٹریکٹیو وچ از ایکچولی رولنگ ان دا ایریا آف میس کمیکیشن یس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹیلیویژن لیکن قبل اس کی ہم ٹی وی کے بارے میں بات کریں کہ میس کمیونیکیشن کے سین پہ اس لینڈسکیپ پہ ایک اور چیز نمودار ہوتی ہے اس دوران جس کو میسج میں پاپولیرٹی حاصل ہوتی ہے اور جو میسج کو بالکل میسج پہ ریڈیو سے بھی آگے لے جانے کی طاقت رکھتے ہیں جس کے انفلوئنس بھی زیادہ اس پہ بات کریں ایک چیز یہاں پہ نوٹس کرنی بہت ضروری ہے یہ اوور لیپنگ ایریا ہے آپ یہ دیکھیے کہ موشن پکچرس جسے ہم فلم کہتے ہیں عام زبان میں سینما کی فلم جسے ہم کہتے ہیں ریڈیو اور ٹیلی یہ سب تقریباً ایک دوسری کے پیچھے ہی آ گئے ایسا نہیں ہوا کہ اگر اخبار جو ہیں وہ کہیں سولہ سو پانچ میں شروع ہوئے اور پھر ریڈیو جا کے آیا انیس سو بیس میں اور پھر اس کے کوئی دو سو سال کے بعد ٹی وی آ جائے اور اس کے پھر کچھ اور عرصے کے بعد کچھ آ جائے یا جب فلم آئی انیسویں صدی میں تو اس کے کوئی ڈیڑھ دو سو سال کے بعد ریڈیو آ جائے اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد ٹی وی آ جائے تاریخ میں یہ واقعہ ایسے نہیں ہوا یہ میس کمیونیکیشن کی جو ریپڈ ڈیولپمنٹ ہوئی اور خاص طور سے ہم یوں کہیں گے کہ جو سائنٹیفک ریولوشن آیا اس کے جو اثرات بہت تیزی سے آنا شروع ہوئے اور اندازہ ہوا کہ انیسویں اور بیسویں صدی میں بہت زیادہ کنسنٹریشن رہا سائنٹسٹس کا بھی اور انٹلیکچوئلس کا بھی ٹوڈس کمیونیکیشن یہ اسی کا ریزلٹ ہے کہ آج ہم یہ کچھ کلیم کرتے ہیں کہ وی آر لوگ این اینا کمیونکیٹ کمیکیشن کے ایرا میں آج کل ہم لوگ رہ رہے ہیں یہ ہمارا ایک دھاوا بنتا ہے یہ سارا اسی چیز کا ریزلٹ ہے جو اتنی تیزی کے ساتھ اتنی فوکس طریقے سے اتنا کنسنٹریٹ کر کے کام ہوا کمیکیشن کے اوپر ٹیکنالوجی ٹو کمیونکٹ ایریا واٹ وی کال میس کمیکیشن تو یہ والی جو چیزیں تھیں پھر یہ جب اوور لیپ ہونا شروع ہوئیں تو یہ بات بہت نیچرل تھی کہ ان کی بہت ساری چیزیں کامن بھی ہوں گی اینی ٹی وی کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جان لوگی برڈ جو ہے اسکاٹ کے ان کے سر پہ یہ سہرا ہے کہ ٹی وی انہوں نے ایجاد کیا اگر آپ کو کبھی کوئز شو میں کوئی پوچھے تو آپ لوگ جو ہے انہوں نے یہ ٹی وی جیسا آپ کہتے ہیں گرام پہل نے ٹیلیفون ایجاد کیا مارکونی نے ریڈیو ایجاد کیا گوشن برگ نے آپ جانتے ہیں کہ کیا ایجاد کیا یہ آپ نے مجھے بتانا ہے بہت پرانی بات ہو رہی لیکن یہ چیزیں اس طرح سے جائے. لیکن ایسا کہ ایجاد کا سہرہ جو ہے کسی ایک شخص کے سر پہ باندھ دیا جائے بہت سارے سائنٹسٹ جو تھے انہوں نے کام کرنا شروع کیا اگر آپ اس کو ٹریس کرنا شروع کریں تو آپ کتنا بھی پیچھے جا سکتے ہیں لیکن انیسویں صدی کے حوالے میں کہا جاتا ہے کہ اٹھارہ سو سترہ میں سیلینیم کا ایلیمنٹ جو تھا وہ سویڈش جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا انہوں نے اس کو الگ سے کیا سلینیم کی بڑی امپورٹینس اس کی جب اینٹی پتہ چل گئی کہ یہ ایک آپ اس کو ایلیمنٹ کی حیثیت سے جان سکتے ہیں جب برازیل جو سائنٹسٹ جب انہوں نے اس کو کیا آئیڈیا نہیں ہوگا کہ اس کی اہمیت آگے چل کے کیا بن جائے گی سلینیم کی لیکن بہت پچاس سال گزر گئے اٹھارہ سو تہتر میں جا کر پھر ایک جو سائنٹسٹ تھے برٹش کے انہوں نے اس کے اوپر اور کام کیا تو پتا چلا کہ یہ الیکٹریسٹی گریٹ کنڈکٹر آف الیکٹرسٹی سیلینٹ جو تھا اور اسی کے اوپر جب زیادہ کیا نے, تو ٹیوب جو تھی وہ سامنے آئی اور تھامس ایڈیسن جن کا ذکر ہوا تھا موشن پکچر کے حوالے سے ان کی بھی اس میں بہت کنٹریبیوشن رہی ہے جب tube, اس کا جب انوینشن ہوا تو اس سے یہ چیز تھوڑی سی کنوینئنٹ ہو گئی کہ آپ جو سگنلس کو ریسیو کرنا اور الیکٹریکل امپلس کو پش فارورڈ کرنے کا جو آپ کا جو پروسیس ہے جو ڈیولپمنٹ ہے بہت ٹیکنیکل لائنس میں وہ اب یہ پاسبل ہو سکتی ہے لیکن اس حوالے سے سائنٹسٹ جو تھے مختلف کام کرتے رہے جرمنی میں بہت پہلے ابھی دا لاسٹ کوارٹر آف نائن سینچری میں ایسا ڈیوائس بنا لیا تھا میں ایک ایسا ڈیوائس بنا لیا تھا جس سے آپ کیپچر کر سکتے تھے بہت بلر قسم کے امیجز تھے ظاہر یار لوگوں نے کہا ہوگا کہ یار اس سے تو بہتر ہے تم کوئی اور کام کر لو یہ کیا چیز دکھا رہے ہو ہمیں لیکن ہسٹری میں یہ چیز اس طرح سے محفوظ ہے کہ انہوں حاصل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن سائنس میں کام جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے جس طرح اور بہت سارے ٹیلیفون کے معاملے میں ایسا تو نہیں گرام پہلے ایک دن سو کے اور انہوں نے کہا کہ چلے آج میں نے اس کو ایجاد کر کے چھوڑنا ہے ایسا تو نہیں نہ ریڈیو میں ایسا ہوا تو ٹی وی میں بھی ایسا ہونے کا تو کوئی چانس نہیں بہت سارے سائنٹسٹ تھے ان کا کام پھر ریڈیو کا اور ٹیلی ٹریول کرواتے ہیں کیری کرنے کے لیے بھی آپ کو electro, waves کی ضرورت فریکوینسی کی, ضرورت تھی. RF جو آپ کی image کو بھی لے کے ٹریول کر سکے اسی رینج کی فریکوینسی میں آپ کو اس چیز کی ضرورت تھی تو بہت سارے سائنٹسٹ جن کی کنٹریبیوشن ریڈیو کی طرف رہی ان کی کنٹریبیوشن جو تھی وہ की کی طرف بھی رہی ان مین ٹائم فوٹوگرافی میں ایک امیج حاصل کرنے میں سائنٹسٹ نے کمال حاصل کیا جیسے اب یہ بات ہوئی تھی تھامس ایڈیسن کی انہوں نے اس میں کام کیا پھر وہ جب اس طرف آنا شروع ہوئے کہ کیوں نہ جب آواز جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ریڈیو اسٹیشن ایکسپیرمینٹل گراؤنڈ پہ ماکنی نے 1896 یا 97 میں بنا کے اس کو ڈیمونسٹریٹ کر دیا تھا تو یہ بات طے ہوگی کہ آواز پہنچائی جا سکتی ہے تو سائنٹسٹ اس پہ کام کرتے رہے جب امیج بھی انہیں اویلیبل تھا جب فوٹوگراف بھی اویلیبل تھیں کہ کیوں نہ image کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جائے بہت کوشش کرتے رہے اس میں زیادہ ٹائم لگا آواز کے معاملے میں تو آلموسٹ انیسویں سدی کے آخر میں یہ بات اسٹیبلش ہو گئی تھی آل اوور جو فیزیسٹ تھے آپ کے کہ آواز کو اب الیکٹرو میگنیٹک ویوس کی ایک آر کی جو رینج ہے جو ریڈیو فریکوینسی کی رینج ہے اس سے ٹریول کروایا جا سکتا ہے لیکن امیج کے بارے میں ابھی جو گراؤنڈ ہے وہ اتنی سالڈ نہیں تھی مختلف دنیا بھر میں کام ہوتا رہا لیکن جیسے ہم نے کہا کہ جان لوگ جو جن کا تعلق اسکاٹ لینڈ سے تھا انہوں نے اس میں کچھ زیادہ کام کیا کیا کہتے ہیں کہ قصہ مختصر انیس سو چوبیس میں انہوں نے ایک ڈیمونسٹریشن کر کے دی کہ امیج جو ہے وہ ایک جگہ سے ٹرانس ٹرانسمٹ کر کے آپ اس کو دوسری جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ایک ڈیوائس اس قسم کا بنایا آپ اس کو ابھی ٹی وی نہیں کہہ سکتے ہیں ایک ڈیوائس انہوں نے بنایا جس میں امیج جو ہے وہ ٹرانس ٹرانسمٹ کیا گیا اور دوسری جگہ پہ اس کو حاصل کیا گیا نائنٹین ٹوینٹی فور میں انہوں نے یہ سکسیزفلی یہ ڈیمونسٹریٹ کر دیا اور لوگوں کو یعنی سائنسدانوں کو بھی اور کچھ لوگوں کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ اب بات جو ہے وہ صرف ریڈیو تک محدود نہیں رہے گی بات نکلی ہے تو دور لگ جائے گی اس کا اندازہ کچھ کچھ انہیں اس ہو چکا تھا اور پھر انہوں نے انیس سو چوبیس کے بعد اپنا جو کام تھا وہ جاری رکھا اپنے ایکسپریمنٹ وہ کرتے رہے اور انہوں نے اس کو ریفائن کرنے کی کوشش کی اور پھر نائنٹین ٹوینٹی سیون میں ایک امیج ہے یہ امیج جو ہے تاریخ کی کتاب میں محفوظ ہے ایز اے سیپٹمبر سیون نائنٹی سیون کے حوالے سے یہ اس آپ یو سمجھے امیج ہے جو, جو نمودار ہوا اس مشین پہ جس کو ابھی ٹی وی نہیں کہا جاتا تھا لیکن جس نے امیج کو کیپچر کیا تھرو الیکٹرو میگنیٹک ویوز جس طرح آواز کو ریڈیو حاصل کرتے تھے اسی طرح اس ان کے ڈیوائس نے اس اس مشین نے یو کہہ لیجیے امیج حاصل کیا کیسا ایک نیا دن ہوگا جب کسی نے سوچا نہیں ہوگا کہ یہ جو ایک چھوٹا سا کامیاب تجربہ ہو رہا ہے یہ دنیا میں ایک کتنا زیادہ تہلکا مچا دے گا اٹ وڈ کریٹ سی چینج in the area of mass communication no one would have thought on uh, september the 7 1927 when logie uh, in fact uh, made it very successful to capture an image through electromagnetic waves and demonstrated it us waqt to kisi ko aisa idea nahi tha ye woh image hai jo obviously ek black and white uh, image tha کسی بہت خاص چیز کا ایسا امیج نہیں تھا لیکن ایک امیج تھا ایک آپ سمجھئے تصویر تھی جس کو انہوں نے سکسفلی وہاں سے حاصل کر لی اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ آپ امیج کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں وت دی ہیلپ آف ریڈیو ویبس ہم اس کو ریڈیو ویب کہتے ہیں آر ایف کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیا جا سکتا ہے تو پھر اس کے اوپر پوری دنیا کے سائنسدانوں نے کام شروع کیا 1935 تک سٹوڈنٹس ٹی وی ایک میکینیکل ڈیوائس تھا آپ میکینیکل سے واقف ہیں جو, جو لوگ فزکس کے سٹوڈنٹ ہیں وہ تھوڑا اس کو آسانی سے سمجھا دے میکینیکل مطلب یہ کہ جب ایک جو کمپونیٹ موو کرے گا تو پھر اس کے حوالے سے دوسرا کمپونیٹ موو کرے گا پھر ایک اور کمپونیٹ موو کرے گا کوئی لیور کے حوالے سے موو کرے گا کوئی ویل کے حوالے سے کوئی جہاز کے حوالے سے جس طرح ایک موٹر گاڑی کا انجن جو ہے جسے میکینکل انجن کہتے ہیں وہ ایک کمپونیٹ موو کرتا ہے تو دوسرا پھر تیسرا ultimately جا کے گاڑی کا پہیا گھومتا ہے تو پھر آپ کی گاڑی جو چلتی ہے 1935 تک جو ٹی وی ہو رہے تھے اور کیپچر کرتے تھے وہ مکینکل تھے میکینکل فارم میں تھے ان کے جو جتنے بھی کمپونیٹ تھے میکینکل تھے لوگی برڈ کا جو ٹی وی تھا یہ بھی ایک مکینکل تھا کام اس پہ پھر اور ہوتا اس دوران چھوٹے چھوٹے اسٹیشن بن گئے جو فائیو کلو میٹر کی رینج کے ٹین کلو میٹر کی رینج کے ایریا کو کور کرتے تھے اور لوگ جو تھے اس طرح کا ایک ڈیوائس گھر میں رکھ کے اس کو دیکھتے بھی تھے لیکن ابھی یہ کوئی ایسا فارمل لائف سینس ٹی وی کے فارم میں Solid state physics کی بیس پہ جو ایک ڈفرنٹ نیچر آف کمپونیٹ اس کی بیس پہ ٹی وی بننا شروع ہو گیا پھر وہ میکینکل ایریا سے نکل کے الیکٹرانک کے ایریا میں انٹر ہو گیا جس میں پھر وہ بہت زیادہ عرصہ رہا آپ کو پتا ہے کہ پھر کیا چینج آئی آپ یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے پھر الیکٹرانک سے ڈیجیٹل میں آیا اس کا ذکر بعد میں زیادہ ڈیٹیل میں ہوگا ایریا میں انٹر ہو گیا ٹی وی اور پھر باقاعدہ اس کی نشریات جو تھی وہ شروع ہو گئی اور لوگ اس کو گھروں میں رہتے لیکن ابھی بھی یہ کسی بہت فارمل شیپ میں نہیں تھا بات یہاں پہنچی تھی کہ دنیا ایک دفعہ پھر ایک بڑی خوفناک جنگ کی لپیٹ میں آ گئی جب بھی اسٹوڈینٹس بیسویں صدی کا ذکر ہوگا اور سائنٹیفک انوینشن کی گروتھ کی پولیٹیکل گروتھ کی اکنامک گروتھ کی بات ہوگی تو یہ جو ایونٹ ہے آف دا سیکنڈ ولڈ وار اٹ ووڈ فیچر ان دسکشن بیکاز این ایونٹ وچ ہیڈ اٹس نارمس امپریشن آن آلم آل دا پیپل آل اوور تو سیکنڈ ولڈ وار کے آنے سے جو ٹی وی کے بارے میں گروتھ ہو رہی تھی سارے سائنٹسٹ جو تھے وہ وار کی طرف چلے گئے سارے انٹلیکچل جو تھے وہ وار کے بارے میں سوچنا شروع ہو گئے لوگوں کو اپنی سروائول کی پڑ گئی کئی انٹلیکچوڈ میڈ وار جو ربٹ ہوئی وہاں پہ آل دا پیپل ان فیکٹ چینج دیئر فوکسٹر انٹلیکچل وار رولرس پولیٹیشینسٹ سارے لوگوں نے شاعر جو تھے انہوں نے جنگی نغمے لکھنے شروع کر دی لوگوں کے اندر یہ بات ڈسکشن کے لیے دن رات بن گئی کہ ہم جیت رہے ہیں ہم ہار رہے ہیں ہماری فوج آگے جا رہی ہے پیچھے جا رہی ہے ہم پہ قبضہ ہونے والے ہیں بے شمار کلنگ ہو رہی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا میڈ سینس تو اس میں پھر سائنس کی ترقی کہاں سے ہونی تھی تو جو ٹیلی ویژن کے اوپر جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو رہا تھا جیسے ہم نے کہا کہ بھائی نائنٹین یہ الیکٹرانک ٹیلی ویژن جو تھا یہ سیکنڈ وار برطانیہ میں تو ایک دم فنش ہو گیا سارا. وہاں پہ جو اس طرح نشریات ہوتی تھی چھوٹی موٹی ایکسپیرمنٹل لیول پہ جیسے بھی ابھی وہ فارملائز ہونے کے فیز میں تھیں کہ وہ جنگ ہو گئی وہ سارا ختم ہو گیا اور ظاہر فرانس میں تو اس کا کوئی چانس ہی نہیں کیونکہ فرانس سرینڈر فورسز رائٹ این دا بگننگ آف دا وار معاہدہ ختم ہو گیا اٹلی جو تھا وہ خود جنگ میں انوالو ہو گیا جرمنی تو جنگ انیشی کی تھی وہ اسی میں انوالو ہو گیا۔ ابھی لیٹر ان جاپان جو تھا اس میں انوالو ہو گیا اور اپ کو پتہ ہے کہ ایک دو سال کے بعد جو ایک ملک بچا تھا امریکہ وہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ روس اس میں شامل ہو گیا خود ساؤتھ ایشیا میں فارسٹ کی طرف سے بم گرنے کی گرجدار جہازوں کے اڑنے کی آوازیں آنی شروع ہو گئی تو ہمارا علاقہ بھی اس میں شامل ہو گیا تو اس میں سائنٹیفک ڈیولپمنٹ جو تھی وہ روک گئی خاصی رک گئی سفر پھر شروع ہوا جب سیکنڈ ولڈ وال ویسے امیرکا میں چونکہ امیرکن ذرا دیر سے شامل ہوئے تھے تو امریکہ کے لوگوں کے لیے فار سم ٹائم یہ ایک بڑی اٹریکشن رہتی تھی آل دو ان in a in a different phase for early to 3 years of the second world war because they could watch footage of uh, military activities all around the world wo dekh sakte the ki kaise tankon ki ladai ho rahi hai jo thodi available hoti thi kyunki america mein abhi state level pe television اٹ واز میکنگ سم پروگرس بٹ ناٹ دیپڈلی ایز اٹ واز بفوریک ولڈ وار تو امریکہ میں لوگوں نے یہ چیز دیکھی کہ کس طرح جنگ کے واقعات جو ہیں وہ ان کے سامنے ہو رہے ہیں کس طرح جنگ کے میدان میں لاشوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں کس طرح کارپیٹ بامپنگ ہو رہی ہے کس طرح پچاس پچاس یا سو سو جہازوں کی سورٹیز جو ہیں وہ جا رہی ہیں اور بالکل اسکائی جو ہے فلی ڈاٹڈ وتھ دا پلینس اینڈ دے آر ڈراپنگ بام وہ جہاز بھی اور طرح کے ہوتے تھے اور چونکہ ان کی ذرا لو فلائٹ ہوتی تھی تو یو کین ہیو دیئرز آف ا گراؤنڈ کیمرا تو سارا وہ امیجز دیکھ سکتے تھے اور جہاں پہ پھر بام بلاسٹ ہوتے تھے جہاں سے پھر ایک بلاسٹ ہوتا تھا تو یو کین ہیو images ابھی بھی اسٹل بہت سارے جو سیکنڈ ولڈ وار کے بارے میں کئی موویز بنی ہے ان میں ایکچوئل فوٹیج بھی شامل ہے بہت ساری فلمیں ایسی بھی بات میں سنیم گھروں میں دکھائی گئی مگر ٹی وی پہ تو دکھاتے تھے وہی فوٹیج اس کے حوالے سے ہوتی تھی. لیکن جب سیکنڈ ولڈ وار الٹیمیٹلی ختم ہوئی میں جا کے, پھر سے سارے جو انٹلیکچو سائنٹسٹ تھے جو انجینئر تھے ریکلیکٹ دیئر اور پھر یہ ایریا شروع ہوا تو پھر میس کمیکیشن کے دیکھتے ہیں کہ پھر سے ایک کام جو تھا وہ شروع ہو گیا اب ابھی تک ٹی وی جو تھا وہ بلیک اینڈ وائٹ امیجز حاصل کر کے آگے اس کو ٹرانسمیٹ کرتا تھا اب جب جنگ کے بعد اس میں دوبارہ سے کام شروع ہوا تھا اب توجہ اس بات پہ نہیں تھی کہ ہاؤ ٹو میک اٹ ٹریول ہاؤ ٹو میک دا میسج ٹریول ہاؤ ٹو میک دا ساؤنڈ اینڈ امیج ٹریول ٹو اے ڈسٹینس دیٹ واز ناٹ دا ایریا آف High interest. The high interest was how to make the image clear. Because by that time, the image was not as sharp as we see, but what we call it, crystal clear. Asa toh neet. Uspa yeo work ke kis terna sehi. Isi quest mein, when they were working on how to make the image sharper, hunnye khyaal ki colored image bhi toh transfer osa ta. Isleek human aai cho hai, wo toh, human aai cho, wo toh, uh, کلرز میں دیکھتی ہیں ساری دنیا کو تو ہم بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں تو یہ ایک ٹی وی کے اوپر جب دیکھا جانے لگا تو یوں لگا کہ کچھ فرق ہے جو ہم نیچر میں دیکھتے ہیں اس میں اور جب ہم ٹی وی کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو ہمیں کچھ فرق نظر آتا ہے شروع شروع میں تو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا لیکن جب دس پندرہ سال ہو گئے تو محسوس ہوا کہ یہ وہ ایریا ہے جس پہ کام شروع ہونے والے زیادہ کام سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جیسا کہ اور بہت سارے ایریاز میں ہوا امریکہ میں اس کی اوپر زیادہ ریسرچ ہوتی رہی اور وہیں پہ پھر کلر ٹیلیویژن کی جو ایک کانسیپٹ تھی وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی اور بگنگ uh, آف uh, 50's کچھ ایسے ہمیں جیسے نائنٹین ففٹی میں ایکسپیرمنٹل بیس پہ کلر ٹیلیویژن سامنے آ چکا تھا لیکن ابھی ایکسپیرمنٹل بیس پہ تھا جو امریکہ میں جو مینج کرتے تھے اس کو ادارے انہوں نے لائسنس ایشو کر دیا تھا مختلف کمپنیز کو جیسے آر سی تھا جیسے اے بی سی تھا اس طرح کے مختلف کمپنیز جو تھی ان کو انہوں نے لائسنس ایشو کر دیا اور بھی مختلف کمپنیز تھی لیکن فارمل طریقے سے جو ٹرانسمیشن شروع ہوئی ڈیٹ واز انسمبر نائنٹین ففٹی فور اٹ واز فرسٹ ٹائم دیکھمیشن کرڑ ٹرانسمیشن آن کمرشل بیس was made, that was December 1954, obviously, or uh, what is available in the book of history that 5000 color television sets were manufactured. Some people dispute this number of uh, television, but it was 5000, they say uh, one or two are still found at uh, different places in America, well those were the initial form of color televisions televisions machines which could receive a signal on the basis of RGP that is color combination and you have a colored image seen on what you call a mini screen that was a great time and in the meantime another technology was introduced in the area of television and I would say in the area of mass communication when it was made possible by the close of uh, 50s that was perhaps in 1959 the remote control technology was introduced now you are able to change different channels with the help of or you can have all the operations of television like switching it off with the help of. ریموٹ کنٹرول ڈیوائس بعد میں تو پھر اس کا کوئی یہ پوپولر ہوتا چلا گیا جب ٹیلیویژن تھوڑا سا فارملائز ہونا شروع ہوا تو اسٹوڈینٹس جو چیز ہم دیکھتے ہیں اب وہ والی بات جو ہم نے پچھلے سیٹنگ میں کی تھی کہ مختلف پیٹرن جو تھے چونکہ یہ ایک ہی ٹائم پہ آئے تھے فیچر فلمس آئی مینوشن پکچر ریڈیو اینڈ ٹیلیویژن بہت سارے ایسے ایریاز تھے جو کامن تھے اور پھر اس کی اوور لیپنگ کا ایریا تھا جیسے ٹیلیویژن آئے جب ٹیلی ویژن نے پروگرام دکھانے شروع کیا تو شروع میں ان کے پاس بالکل ایک ریڈیو والا پیٹرن تھا کہ in the name of entertainment, in the name of information, all those things لیکن پھر انہوں نے اس کو فارملائز کرنا شروع کیا اور فارمیٹس بنانے شروع کیے گیم بنانے شروع کیے فارمیٹ کا مطلب ایک خاص شکل دینا شروع کی obviously pattern بہت زیادہ چونکہ الیکٹرانک الیکٹرانک میڈیا کا یہ ایک حصہ تھا کہ اس کی بہت ساری ٹیکنالوجی جو ہے ٹیلی ویژن کی وہ بیس کرتی ہے جو آپ کی ریڈیو کی ٹیکنالوجی بس ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں ایک ہی تو فرق ہے وہاں امیج نہیں ہے یہاں پر امیج ہے صرف ایک ویژل کمیونیکیشن کے حوالے سے ایک فرق اس چیز میں ہے وہ وربل ہے اور یہ وربل اور نان وربل دونوں ہے اگر ہم بہت ٹیکنیکلی اس کو دیکھنے کی کوشش کریں اور آپ تو دیکھتے ہی سانگتے ہیں اس سارے سبجیکٹ کو کہ ٹیلی ٹیلیویژن میں اور ریڈیو میں یہی فرق سامنے آیا کہ وہ ایک وربل اور نان وربل کا کمبینیشن تھا مگر بہت ساری چیزیں تو کامن تھی ٹیکنیکل گراؤنڈ میں وہی مائکرو فون وہی اسٹوڈیوز وہی لوگوں کا تیار ہونا وہی اسکریپٹ وہی ڈرامے کی آواز اب یہ نہیں کہ ٹی وی آ تو آپ آواز جان چھڑا لیں گے ایسا نہیں آپ نے دیکھا کہ ٹی وی کے اوپر بھی آواز کی ایک سینچویشن ڈائلگ ڈیلیوری کے دوران پوزیز اور بہت ساری چیزیں جو اس سے پہلے ریڈیو کا حصہ تھا وہ ٹریول کر کے ٹی وی میں بھی آ گیا. تو بہت سارے جو پروگرام کے جو فارمیٹس تھے جو کانسیپٹ تھے وہ بہت ڈیفرنٹ نہیں ہوئی ٹی وی کے آنے کے بعد بھی الیکٹرانک میڈیا کا جس طرح ٹیکنالوجیکل گراؤنڈ پہ بہت ساری چیزیں کامن ہیں اسی طرح اس کی جو پروگرامنگ کا ایریا تھا ان کی بھی بہت ساری چیزیں کامن ہو گئی اب نیوز بالکل نیوز میں بازو کا تو ٹی وی کے نیوز شروع شروع میں دیکھئے ایسا لگتا تھا کہ آپ ریڈیو کی خبریں سن رہے ہیں اگر آپ دیکھ نہیں رہے ٹی وی کو اس طرح آپ نے کان اس طرف لگائے ہوئے تو آپ کو یہی لگتا تھا کہ ریڈیو کی خبریں آ رہی وہی پیٹرن وہی بڑا فارمل سا انداز خبروں کا وہی جو ایک انورٹیڈ پتا ہے خبر کا اسی حوالے سے بس اگر, اگر آپ نے دیکھ لیا ہے تو آپ براڈ کاسٹر کو بھی دیکھ رہے ہیں آپ ٹیلی کاسٹر کو بھی دیکھ رہے ہیں اینکر کو دیکھ رہے ہیں اور کچھ اگر فوٹیج اویلیبل ہے تو آپ فوٹیج بھی دیکھ رہے ہیں. دوسرا ایریا میوزک کا تھا اٹ واج لٹل ڈفرنٹ وہاں آپ صرف ایک سن رہے تھے جہاں آپ میوزک کو دیکھ بھی سکتے ہیں جیسے فلموں کے میوزک تھے آپ ان کو دیکھ بالکل ایک جو ٹول آف کلاسیفیکیشن جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ میس کمیونکیشن کے سارے آرگنس پہ اپلائی ہوتا ہے تو اٹ میکس اٹ مور سینسیبل اور ویورز کے لیے بھی ریڈرز کے لیے بھی لسنرس کے لیے بھی اٹس مور کنوینئنٹ لسن اسی طرح اس پروگراموں کی کلاسیفیکیشن کر دی گئی کہ نیوز کے پروگرام سے الگ ہو گئے جیسے میں کہ براڈ سینس میں کرنٹ افیئر الگ کر دیا گیا پروگرامنگ الگ کر دیا گیا انٹرٹینمنٹ الگ کر دیا گیا اس حوالے سے ٹی وی کے آگے سے سب کلاسفکیشن آنی شروع ہوگی کہ اگر نیوز ہے تو یہ ہارڈ نیوز ہے جیسے نیوز بلیٹن کہتے ہیں پھر ڈسکشن کرنٹ افیئر ہیں جس میں ویوز آ رہے ہیں لوگوں کی مختلف باتیں ہوتی ہیں مختلف سیاست دانوں کی باتیں ہوتی ہیں انٹرٹینمنٹ کے نام پہ آپ میوزک کے پروگرام کرتے ہیں اس قسم کے کامیڈی شوز کرتے ہیں پروگرامنگ کے حوالے سے آپ زیادہ تر جو کا ایریا ہے اس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں جو آپ الگ سے یہ پڑیں گے ٹی وی پروڈکشن یا ریڈیو پروڈکشن تو آپ اس میں زیادہ میں دیکھیں گے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح میس کمیونیکیشن ہے لیکن جو چیز شروع شروع میں بہت زیادہ جو دلچسپی کا باعث بنی خبروں کے اور میوزک کی اور فلم کے حوالے کے علاوہ وہ تھے سپورٹنگ ایونٹس پہلی دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ اپنے گھر میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے فاصلے پہ ہونے والے جو کھیلوں کے مقابلے ہیں پہلے ریڈیو پہ بھی وہ مزہ تو نہیں تھا آپ کومنٹری سن سکتے تھے لیکن انٹرٹینمنٹ کی وہ حد نہیں تھی جو میس کمیونیکیشن کے اس آرگن نے کریٹ کی جسے ہم ٹیلیویژن کہتے ہیں آپ گھر بیٹھے ہوئے اور آپ سپورٹس سے محظوظ ہو رہے سپورٹس کا ایریا بہت زیادہ اچھا پھر ٹیلیویژن کے آنے کے بعد جو ایک پورے گلوبل دنیا میں پھر اس کو جو ہم دیکھتے ہیں ایک تو ٹوریزم بہت پرموٹ ہے لوگوں نے مختلف ممالک دیکھے لوگوں نے مختلف جگہیں دیکھی آبلی جس سے لوگ پہلے بالکل آشنا نہیں تھے. سوٹزرلینڈ کی فوٹیج نہیں دیکھی کسی نے ہمالیا کی بلندی کو اس طرح سے نہیں دیکھا کسی کو نہیں پتا کہ ناگا پر بتو ہنزا گلگت سباد یہ وادیاں کیا ہیں جب تک کہ کوئی وہاں جائے نہ اور ٹریولر آ کے کتاب میں نہیں لکھے اور لوگ کہیں اچھا ایسا بھی ہے پھر آپ نے وہ فوٹے دیکھی تو اس سے یہ ہوا کہ دنیا میں ٹوریزم پروموٹ ہوا ٹی وی کے آنے کے بعد لینگویج اسٹینڈرڈائز ہونا شروع ہو گئی یہ تو ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے جو ایک خاص اسٹینڈرڈ زبان ہر علاقے کی ہوتی ہے چاہے وہ انگلش ہو چاہے وہ اردو ہے چاہے وہ پرشین ہے چاہے عربک ہے جو اس میں سے جو سلینگ جو تھے لینگویجز کے وہ آہستہ آہستہ ڈلیٹ ہونے شروع ہو گئے اور ایک بالکل اسٹینڈرڈ زبان گرامر کی زبان کہتے ہیں جس کے ہم بالکل بالکل زبان کہتے ہیں ٹورزم کے ساتھ ساتھ کچھ امیگریشن کا رواج بڑھنا شروع ہوا اور بہت ساری حکومتوں کو اپنی جو امیگریشن پالیسیز تھی وہ چینج کرنی پڑی کیونکہ لوگ جو تھے وہ دوسرے ممالک میں جا کے کام کرنا شروع کرتے تھے انہیں پتا چلتا تھا کہ یہاں پر انسانوں کی ضرورت ہے ٹی وی کے حوالے سے یہ زیادہ افیکٹو طریقے سے پتا چلتا تھا کہ یہاں پر انسانوں کی ضرورت ہے تو لوگ جو تھے وہ وہ وہاں جانا شروع کرتے تھے جانے کی وزرور. کوشش کرتے تھے وہاں پہ اور اس حوالے سے جو امیگریشن پالیسیز تھیں حکومتوں کی وہ بھی چیز بہت اس کے جو تھے ٹی وی کے اثرات وہ ہم زیادہ ڈیٹیل میں اس کو دیکھیں گے اب ٹی وی کی جو نشریات تھیں اس کا ایک خاص پیٹرن ہے یہ ہمارے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کچھ ٹرانسمیشن کی اپنی آپ یہ سمجھیے کہ ترجیحات ہوتی ہیں کچھ لمیٹیشن ہوتی ہیں so, جو ٹرانسمیشن جو سگنل تھا ٹی وی مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا اور اسی حوالے سے وہ ڈیوائسز بنے اور مختلف ملکوں میں اسی حوالے سے وہ مشینیں بنی جو ان ٹرانسمیٹنگ سگنل کے حساب سے ایک سسٹم تھا این ٹی بہت پاپولر ہے نیشنل ٹیلیویژن اسٹینڈرڈ کمیٹی اس کا فل نیم ہے امیرکا میں یہ امیرکا میں بنا شروع میں اس میں کیا تھا یہ نائنٹین ففٹی فور ہی میں جب وہ کلر ٹیلیویژن کی بات ہو رہی تھی اس میں کیا تھا کہ فائیو لائن جو تھی وہ تو ہاریزینٹل ہوتی ہیں جو جتنی بھی اسکرین ہو آپ کی اسکرین کو جو ٹرانسمیشن کا جو پیٹرن ہے اس میں اس میں 60 ہوتی ہے یہ ایک پیٹرن تھا اس کا فرانس میں ایک ڈفرنٹ سسٹم تھا سی کیمپ اس میں جو لائنس کی ڈیویژن ہے وہ ڈیفرنٹ تھی 50 lines, 6 25 ورٹیکل یہ ایک پیٹرن ہے جس پیٹرن کے حوالے سے وہ اس کو ٹرانس ٹرانسمیٹ کرتے تھے اور ریسیور اس کو اسی پیٹرن کے حوالے سے کرتے تھے پھر ایک سسٹم آیا جو زیادہ پاپولر ہوا پال سسٹم جیسا ہمارے یہاں پاکستان میں اور ساؤتھ ایشیا میں زیادہ تر پال سسٹم ہے فیز آلٹرنیٹنگ لائن یہ بھی اسی طرح اس کی جو کانفیگریشن ہے لائنس کیری کلوز ٹو to سی اٹ از کوائٹ ڈیفرنٹ فرام سی کیمپ کلوز ٹو ایس سی یہ جو پال سسٹم سکسٹی 1967 میں یہ سسٹم جو تھا یہ انٹروڈیوس کروایا گیا یہ زیادہ کنوینئنٹ تھا اس کے حوالے سے جو لوگ تھے انجینئرنگ کے وہ اس کو ایز اے جوک یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ پرفیکشن ایٹ لاسٹ سیم پی اے ایل بٹ اٹس ایکچوئل نیم از فیز آلٹرنیٹنگ لائن جو ٹیکنیکل لائن ہے اس کے حوالے سے بہت سارے ممالک میں اس حوالے سے یہ پال سسٹم جو ہے یہ ان ووگ ہے اور خاص طور سے جو ایشین کنٹریز ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ زیادہ پاپولر ہے یہ زیادہ دیکھا جاتا ہے اس سسٹم کی بیسز پہ جو ٹرانسمیشن ہے وہ زیادہ ہے جو ڈیوائسز ہیں وہ بھی اسی حوالے سے بنتے ہیں اور اب یہ ہے کہ جو ٹیلی ویژن جو مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں وہ یہ کرتی ہیں ظاہر ہے جب ٹیکنالوجی اسٹوڈینٹس ایڈوانس کرتی ہے تو اس کے جو کاسٹ ہے وہ کچھ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے جب وہ بہت اس کی بلک پروڈکشن ہوتی ہے یہ آپ از اے کیس آف کامن نالج اب جو ٹیلی ویژنز جو ہیں وہ دنیا میں جو اب انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں بہت سارے ٹیلیویژن اور ایسے ڈیوائسز جو ہیں وہ اس حوالے سے بننا شروع ہو گیا جس میں یہ سارے ہوتے ہیں آپ ایک ٹی وی سیٹ جو ہے when you buy a ٹیلیویژن سیٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے سسٹمز آپ کو دے آر میڈ اویلیبل اور آپ چاہیں تو اس کو آپ پال پہ کر لیں چاہے تو آپ اس کا سی کے لیں چاہیں آپ اس کو کر لیں یو کین ٹریول ود ڈیوائس ایئر ان دا ورلڈ اور جو ٹیکنالوجی ٹیکنالوجیکل گراؤنڈ ہے وہ آپ کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے ایسا نہیں ہے آپ نے ٹی وی سیٹ خرید لیا تو آپ یہ کہیں گے یہ تو صرف لیکن شروع میں تھا آپ یہ کہیں گے یہ پال سسٹم پہ اس پہ تو سی کیم نہیں آتا تھا یو نیٹ بائی اندر ڈیوائس اور ادر ٹیلیویژن ایسا نہیں اب اب یہ ہے کہ یہ سارے سسٹمس جو وہ اویلیبل ہیں آپ کے جو ڈیوائسیز ہیں آنے والے زمانے میں دیکھیے گے ایچ ڈی ٹی وی کی تو آپ اندازہ ہوگا کہ بات جو ہے وہ اس سے بڑھ گئی لیکن یہ وہ والے ٹرانسمیشن سسٹم سے جس پہ تقریباً اور ان تین ٹرانسمیشن سسٹم ذریعے آپ ٹی وی کے سارے پروگرام دیکھتے ہیں ہم بات آج کر رہے تھے اسٹوڈینٹس کے کس طرح میس کمیونیکیشن میں ایک نئی چیز کا اضافہ ہوا آپ یوں کہہ لیجیے کہ آلموسٹ ان دی فرسٹ کوارٹر آف 19th سینچری ریڈیو کے بعد کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگا اور کس طرح ٹی وی نے پرموٹ کیا اگرچہ سیکنڈ ولڈ وار کے حوالے سے اس میں کچھ ایسی پرابلمس آ گئی تھی لیکن بلیک اینڈ وائٹ سے وہ کلر میں چینج ہوا پھر ریموٹ کنٹرول ٹیکنالوجی آئی اور جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا ریڈیو میں 1963 سکسٹی تھری میں ٹیل اسٹار سیٹ کے حوالے سے جیسے ہم نے بات کی تھی تو اس میں پھر ٹی وی بھی شامل ہو گیا کیونکہ ٹی وی کا جو سیگنل ہے ریڈیو ویو ویچ آر کیئرنگ دا امیج ایز ویل سو آپ ٹی وی کے بھی اسی طرح سے پروپیگیٹ کر سکتے ہیں پھر ٹی وی کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ٹی وی کے جو پروپیگیشن سے جو ٹی وی کا انفلوئنس ایریا تھا پوری دنیا میں وہ بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا مختلف سسٹمز جو تھے وہ آنا شروع ہو گیا بائی نائنٹین سکسٹیز بائی نائنٹین سیونٹیز پوری دنیا میں ٹی وی میس کمیونیکیشن کے آرگن کے حوالے سے اسٹیبلش ہو چکا تھا ٹی وی ایک نام تھا جس کو ہم بہت آسانی سے استعمال کر سکتے تھے سمجھ سکتے تھے کہ یہ بہت زیادہ لوگوں تک رسائی کا ایک اور ذریعہ ہے پاکستان میں ٹی وی کیسے آیا کیا حالات تھے کس طرح سے اس کو ریسیو کیا گیا اس کا ذکر ہم کریں گے اگلی نشست میں اس وقت تک اسٹوڈینٹس خدا حافظ